عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دینِ ابراہیم کے پیروکار تھے اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کار بند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے کچھ شاعر پر وہ عمل پیرا رہے یہاں تک کہ بنو خزا کا سردار عمر بن لوہئی منظر عام پر آیا اس کی نشو نمع, نیکی, صدقاء و نما نیکی صدقہ خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک کے شام کا سفر کیا اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بط بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا یہ باہر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن امر بن لوہی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر امر بن لوہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا۔ پھر ان کو تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا اسی پر بس نہیں کی گئی اس کے بعد مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردہ گرد تین سو بت تھے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا پھر آپ نے حکم دیا ان تمام کو مسجد حرام سے باہر نکال دو ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی اور ان لوگوں کو یہ گھمن بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے جو زیادہ تر امر بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ امر بن لوہئی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنا ہیں ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رائج تھیں اس کی تفصیل بھی سن لیں نمبر ایک اس دور کے جاہل مشرق بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے ان کے سامنے اجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے صورت المائدہ کی آیت نمبر تین میں کیا ہے یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت ایک سو اکیس میں فرماتے ہیں وَلَا ممّا لَم اسم یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق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 اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی ایت 136 میں کیا ہے۔ وجعلوا لله مما درا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بزاہ میں خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شراکا کے لیے ہے تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں ان مشرقین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹ حرام کی گئی ہے یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراخ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تھے ان کے عقائد انہیں جانوروں میں بہیرا سائبہ، وسیلا اور ہام تھے سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں بہیرا سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبا اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پیدر پے دس بارہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی کے بال بھی نہیں تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا اس کے بعد یہ جو مادہ بچہ جنتی اس اس چیر دیا جاتا اور بھی کی کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اس کے بال نہ کاٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا اسی کو بہیرا کہتے ہیں اور سائبا اس کی ماں ہے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 البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرب عورت سبھی کھا سکتے تھے ہم اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ بال کاٹے جاتے بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچے مشرقین جو کہتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر تین میں اس طرح تذکرہ کیا ہے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت 18 میں یہ الفاظ آئے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقین عرب کاہنوں اررافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در اصل ستاروں پر ایمان لانا ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تیارا کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹکنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں بعض مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے ج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی اللہ خیر کرے وغیرہ کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا علیہ کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہومس یعنی بہادر رکھتے تھے لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچے حج کے دوران میں یہ لوگ ارافات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا یعنی تم لوگ بھی وہی سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا تواف ہم سے حاصل کی ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چناچے ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شیر پڑھتی او کلو بدا امن فلا ا آج کچھ یا ساری شرم کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی اللہ تعالی نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا یا بني آدم, عند كل مسجد یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام آہل عرب کا دین تھا